جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سے ہماری جو بات جہاں سے ٹوٹی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ دس محرم دس کے دس دن حضرت بابا فری الدین شکر گنج علیہ لالک اور سموارک بھی ہوتا ہے آ... بال تو ٹھیک ہے بتائیے بچے کہاں سے ہیں بل بل, بل بل اور بچے کہاں سے لائیں بھائی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر چلے جناب بات جہاں سے ٹوٹی تھی وہی سے دوبارہ شروع کرتے گوالن اس تمام کاروائی کو غور سے دیکھ رہی تھی وہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر گئی تو سوا کے کی سوا اس کی زبان پر کوئی اور بات تھی ہی نہیں لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہی دیکھا کہ جوگی اجودن چھوڑ کر جا رہے ہیں اس واقعے کے ایسا چرچا ہوا کہ ہندوؤں کی توجہ آپ کی طرف مبضول ہونے لگی بے شمار ہندو آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے اب تک آپ کو بے ضرورت سمجھا جا رہا تھا لیکن جب ہندوؤں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ہندو آبادی میں کھلبلی مر گئی حاکم کے پاس شکایتیں پہنچنے لگی سے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں اس کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے کوئی حاکم یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی سرزمین پر اس سے زیادہ مقبولت کسی اور کو حاصل ہو جائے اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس فقیر کی مقبولیت اس طرح بڑھتی جا رہی ہے تو اس, کی بڑھتی گئی تو اس کی خود کی حیثیت کی نفی ہو جائے گی بعض لوگوں نے یہ کہہ کر بھی اس کے کان بھرنے شروع کرے تھے کہ بابا صاحب اجودھن کے حاکم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اخلاق کریمانہ اور روساف حمیدہ میں ایسی قوت پناہ ہے جس سے پتھروں کو موم کیا جا سکتا ہے جوجھن کی آبادی تو پھر گوش پوش کے انسانوں پر مشتمل تھی بآ فرین گنج رحمت لالے کے حسن اخلاق ایسا نمونہ ہے کہ آپ کو دشمن بھی انگش نمائی نہیں کر سکتا تھا جو آپ سے ایک بار مل لیتا آپ کی نرم گفتاری کا عاشق ہو کر آپ کے پاس سے اٹھتا آپ جب اجودن میں تشریف لائے تھے لوگ آپ کی طرف سے سہمے ہوئے تھے اجودن آج کل کا پاک پتن شریف ہے السلام آج کل کا پاک پتن شریف ہے لوگ آپ کی طرف سے سہمی ہوتے لیکن جیسے جیسے آپ کے احوال سے واقف ہوتے گئے آپ کی گرویدا ہو گئے I'm I'm try yeah I'm gonna try my best میں تیز اگر پڑھوں تو ابھی تھوڑا سا لیکن آج سے آج سے ٹھیک ہے نا یار کیس پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور میں ختم کر ڈالوں گا سمجھ تو آپ کے پڑھنے بھی کچھ پڑے ختم کرنے کو تو ختم کر دوں گا میں تھوڑا تھوڑا تیز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے آپ جب اجودن تشریف لائے تھے لوگ آپ کی طرف سے سہمے ہوئے تھے لیکن جیسے جیسے آپ کے حوالے سے واقف ہوتے گئے آپ کی گرویدہ ہو گئے ابتداء میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے درختوں کی چھال اور پتے کھا کر گزارے کیا لیکن آپ کے حسن اخلاق نے اہلیہ ضرورت کو یعنی مالدار لوگوں کو امیر لوگوں کو آپ کا متی بنا دیا ان کی امداد نے اتنی برکت دی کہ آنے والوں کے لیے لنگر جاری ہو گیا یہ معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے اجودن فتح کر لیا ہے اب انہوں نے اپنی خودی کو ظاہر کرنا شروع کر دی تھا بعض ایسے آپ سے ظہور میں آئیں کہ لوگ آپ کی گرویدا ہو گئے آپ کی گرم بازاری دے کر حاکم اجودن, یعنی اس وقت کا حاکم جو تھا اجودن کا حسد کی آگ میں جلنے لگا اس سے کئی مرتبہ پیغام بھیجا اور وہ اجودن چلے جائے آپ کے جواد میں یہی کہتے رہے کہ میں اسلام کی روشنی پھیلانے آیا ہوں حیو سے اقتدار مجھے یہاں لے کر نہیں آئے لہذا حاکم مجھ سے خوفزدہ کیوں ہے یہ جواب سن کر وہ آپ کو جو نکالنے کی ترکیبیں سوچنے لگا جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے قاضی شہر کو طلب کر لیکن وہ جانتا تھا کہ قاضی با فرید سے خوش نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ فرید کا کتنا بڑھتا جا رہا ہے اس کا سرجواب ضروری ہو گیا ہے میں خود اس سے تنگا نے کہا وہی لوگ جو کل تک اپنے فیصلوں کے لیے میرے پاس آتے تھے اس فقیر کے پاس جانے لگے ہیں اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ جمعے کی نماز پڑھنے جامع مسجد میں آنے لگا ہے اس کے ساتھیوں کا گدڑی پوش لشکر اس کے ساتھ ہوتا ہے لوگ اس کی حمایت کی وجہ سے حکومت کی طرف سے بے خوف ہوتے جا رہے ہیں یہ سب تو میں بھی جانتا ہوں مجھے تو یہ بتاؤ کہ اس فتنے کا علاج کیا کروں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس پر کھلا کُلم ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہندو مسلمان سب اس کے حق میں ہو چکے ہیں کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ وہ خود بخود اجودن چھوڑ کر چلے جائے قاضی نے کچھ دیر سرگوشی میں باتیں کی اور اٹھ کر چلے گیا حاکم کچھ دیر بے سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور پھر کسی نصیرے پر پہنچ گیا دوسرے دن حضرت باو فریدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے کمسن بیٹے اللہ اللہ عبداللہ کی لاش ملی ان صاحب کی عمر بارہ سال تھی کس نے قتل کیا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا حاکم میں اجودن چونکہ آپ سے پرخاش رکھتا تھا لہٰذا یہ مشہور ہو گیا کہ قتل میں اس حاکم کا ہاتھ ہے آپ کے فرزن کو دفن کیا جا چکا تھا اندو کی فضا تھی ارادت مند آپ کے حل... گرد ہلکا بنائے سر جائے بیٹھے تھے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آگے کا تذکرہ نکل آیا اس نے دشمن کا کردار ادا کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ کہ حضرت اس کے مظالے سے تنگ آ کر یہ جگہ چھوڑ دیں جناب میں ریڈ کر رہا ہوں میں بیان نہیں کر رہا جناب میں حضرت بابا فریدین کی سوانح جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہوں بیان نہیں کر رہا ٹھیک ہے اپنی, اپنی رائے پیش کر رہے تھے حضرت بابا فرین شکر گنج رحمت اللہ علیہ سب کی باتیں سن رہے تھے اور صبر وہ استقامت کا پیکر بنے بیٹھے تھے. کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ لیتے جی. چند اراد مندوں نے آپ سے درخواست کی یا حضرت ہاکم کے حق میں بدعا فرمائیے تاکہ وہ کیفر کردار تک پہنچے آپ نے غضبناک نک نظروں سے ارادت مندوں کی طرف دیکھا مسلمان کسی کو بدوا نہیں دیتا پھر جب اس کے پاس جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہی وہ دوسروں کو دیتا ہے میں بھی وہی دوں گا جو میرے پاس ہے حاکم میں آپ کے استقامت پر پیچتاب کھا رہا تھا پل پل کی خبریں اس تک پہنچ رہی تھی وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ درویش اپنی متا عزیز کے چھن جانے کے بعد اس کے پاس گر ہوا آئے گا یا پھر ایک صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے رفو چکر یعنی یہاں سے چلا جائے گا بابا فرین شکر گنج رحمت العالی اسی طرح دل و جان سے عبادت میں مصروف تھے مریدوں کی تربیت کر رہے تھے آپ کے بانجے علی احمد صابر کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی آپ مجزوب تھے آپ جو آپ سے آنکھیں ملا کر ملانے کتاب کوئی کو نہ لا سکتا حضرت بابا فرجین شکر گنج رحمت العلیہ ان کی مجبوریت کے باوجود انہیں خلافت دینے کے حق میں تھے اور سوال یہ تھا کہ انہیں تبلیغ کے لیے کس علاقے میں بھیجا جائے کلیر کے علاقے میں تبلیغی کام رکھا ہوا تھا پہلے اپنے, اپنے خلیفہ امام الدین دمشقی کو تبلیغ کے لیے شہادت کے بعد یہ علاقہ تبلیغ کی روشنی سے محروم چلا ہارا تھا. آپ نے حضرت علی احمد صابر کو کلیر کی خلافت کا پروانہ دے کر عجودن یعنی پاک پتن سے رخصت کیا علی احمد صابر کلیری وہی جو آج چشتی صابری جو لوگ کہلاتے ہیں وہری اور جی نظام دین اولیا کی جو سلسلے کے لوگ ہیں اپنے آپ کو چیز نظامی ہی کہتے ہیں کلیا جانے سے پہلے ہانسی میں حضرت جمال ہانسی کے پاس جانا اور اس خلافت پر مہر لگائیں گے اور اپنے پاس اندراج کریں گے یہی ہمارا ان سے وعدہ تھا آپ نے انہیں رخصت کرتے وقت تلقین کی حضرت میں سابر اور کئی روز کی خدمت میں حاضر اپنے دن بعد اچانک انہیں اپنے سامنے دے کر حیران گئے ان کی مجذوبیت کا آپ کو علم تھا یہی سمجھے ہوں گے کہ عالم دیوانگی میں چلے آئے ہیں لیکن جب آپ نے خلافت کا اجازت نامہ کے سامنے رکھا تو ان کی حیرانی مزید بڑھ گئی جناب تو انہوں نے آپ کی طرف دیکھا اور سکتے میں آگئے دل میں خیال گزرا کہ خدا خیر کرے ایسے دیوانے کے ہاتھ میں سند خلافت پھر یہ خیال آیا کہ یہ سوچنا بھی گستاخی ہے مرشد کا انتخاب غلط ہوگا انہوں نے سند خلافت آپ کے ہاتھ سے لے کر اور مہر سبق کر دی اب چند روز میں مجھے خدمت کا موقع دیجیے یہاں قیام فرمائیے نہیں ہم رک نہیں سکتے ہمیں کلیئر پہنچنا ہے وہ ہانسی سے کلیئر کی طرف روانسہ ہوئے جمال ہانسی اپنے مرشد حضرت فرد الدین کی خدمت میں خط لکھنے بیٹھ گئے شاہد عزت و جبرود کو خلافت دینے پر مسررت ہوئی یہ حضور کا کمال ہے اور ہماری عزت افزائی ہے یہ رکا حضرت کی خدمت میں پہ پہنچا تو آپ خوشی سے جوم اٹھے جی چاہتا ہے جمال پر قربان ہو جاؤں انہوں نے راز مشاطقی کو سمجھ لیا ہے راز مشاطقی کا یہ پہلا یہ پہلو تھا کہ پہلو یہ تھا کہ حضرت جمال ہنسوی کی آزمائش کی گئی تھی اور وہ اس آزمائش میں پورے उतरे حضرت علی حمصابر پہلے خلیفہ تھے جن کو خلافت عطا کرنے کے بعد ان کی خدمت میں بھیجا گیا تھا علی مصابر کے لیے کو بھیجنے کے بعد بھیجنے سے پہلے سماع کی محفل منعقد کی ہاتنگ کے جاسوس بھی اس محفل میں موجود تھے انہوں نے دیکھا کے بعد اشار پر آپ وجہ میں آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر جھومنے لگتے ہیں ان جاسوسوں نے یہ پوری کاروائی حاکم کے گوشت گزار کر دی حاکم کو ایک اور موقع ہاتھ لگ گیا خیال کے کے ذہن میں اس نے خط ملتان کے نام لکھا تاکہ ان کے فطرے کے بعد سے بابا فردین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو اپنے علاقے سے نکلنے کا جواز مل جائے اس خط میں لکھا تھا کہ حجودن میں ایک شخص ہے جس کا قیام مسجد میں ہے اور وہ کو وہاں گانا سنتا ہے اور پھر رقص کرتا ہے اس سے سما کو گانا اور رقص تعبیر کر کے علماء ملتان کو گمراہ کرنا چاہتا اس کے خیال تھا کہ یہ علماء بغیر سوچے سمجھے آپ کے خلاف فتویٰ دے دیں گے حاکم یہ خط لے کر بجاتے خود ملتان کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ ہاتھ کے ہاتھ فتوا لے کر آ جائے اس نے ملتان کے علماء کو جمع کیا اور تحریر کے سامنے رکھ دی اس تحریر کو پڑھ اور اسی کاغذ پر حضرات فتوا لکھ دیں پھر میرا کام ہے کہ میں ایسے شخص کو اپنے علاقے سے نکال دوں علما نے خط کی بھارت کو پڑھا اور پوچھے اس شخص کا نام کیا ہے جو اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہے آپ کو نام سے کیا غرض ہے آپ تو اس کی حرکتوں کو نظر رکھیں. حاکم نے کہا فتویٰ لکھا جائے گا تو اس میں نام کی ضرورت پڑے گی آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ جو بھی شخص اس قسم کی حرکتیں کرے وہ سزا کا مستحق ہے آپ کو بد نام بتا میں تکلیف کیا ہے حاکم کو خوف تھا کہ کہیں نام سن کر یہ علماء فتویٰ لکھنے سے انکار نہ کرے لیکن مجبوراً اسے نام بتانا پڑا وہ شخص اپنا نام فرید الدین بتاتا ہے الدین گنج شکر کوئی علماء نے ایک ساتھ پوچھا آپ کا نام گرامی سنتے ہی علماء کی کیفیت بدل گئی انہوں نے حاکم کو جڑ دیا آئندہ ان کا نام ادب سے لینا حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ کوئی کام خلاف شرع نہیں کر سکتے علماء نے حاکم کی تحریک کو پرد پرد کر کے ہوا میں اچھال دیا اور نے بازی میں شکر کیا کہ انہوں نے جلد میں کوئی ایسا فتویٰ نہیں لکھیا جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتے. محمد بن احمد جو بعد میں نظام الدین اولیاء کے لقب سے مشہور ہوئے بدائوں میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں یتیم ہو گئے لہذا پرورش اچھا وہ علی احمد تھی اور محمد بن احمد ہے لہذا پرورش کی ساری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی ان کی والدہ نے انہیں پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں بٹھا دیا ان دنوں حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی میں مقیم تھے اس مسجد میں اکثر آیا کرتے تھے جہاں نظام الدین اولیاء بچوں نے تعلیم کے لیے بٹھائے گئے تھے حضرت بابر الدین شکر گنج رحمد اللہ کے بھائی نجیب الدین متوکل دہلی میں رہتے تھے اور اپنے بھائی سے ملنے آتے رہتے تھے یہ ان دونوں بھائی, دونوں بھائی جب بھی اس مسجد میں جمع ہوتے بابا فری الدین کا تذکرہ نکل آتا تھا گھنٹوں ان کی ریاضت و کرامات کا ذکر ہوتا تھا حضرت نظام الدین اولیا کی آنکھیں کتاب پر ہوتی کان گفتگو پر لگے رہتے آپ کے دل پر یہ باتیں اثر انداز ہوتی رہی آپ چپکے چپکے کے حضرت باب فریدین کی محبت میں گرفتار ہونے لگے گھر پہنچ کر والدہ اور رمشیدہ کے سامنے بھی اس گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے محبت کی اس سنگاری نے ایسا اثر دکھایا توڑتے بیٹھتے باب و فریق کا خیال رہنے لگا فنو سے خیال میں حرت آپ کے چہرے گردش کرنے لگا حالانکہ انہوں نے بابا صاحب کو کہیں نہیں دیکھا تھا اجودن کا نام بھی سن کر, کا نام بھی آپ نے اسی گفتگو میں سنا تھا لیکن عمر اتنی چھوٹی تھی کہ آپ وہاں جا نہیں سکتے تھے محبت کی ساخ میں جلتے ہوئے کئی سال بیت گئے بتائی میں جتنی تعلیم حاصل کر سکتے تھے حاصل کر لی والدہ نے مزید تعلیم کے لیے آپ کو دہلی بھیج دیا یہاں فریج الدین کے بھائی نجیب الدین وہ توقل خود موجود تھے آپ فوراً ان کے قدموں میں پہنچ کے ملاقاتیں ہونے لگی اس قرق نے بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ کی محبت کو مزید پروان چڑھایا دہلی میں با باب فریدی نے دس سال کا عرصہ گزارا تھا ان کی یادیں ہر محفل میں آباد تھی ہر کام میں آپ کا تذکرہ جاری تھا مشائق کی سانسوں میں ان کی خوشبو بسی ہوئی تھی نظام الدین اولیا جس طرح تشویش لے جاتے بابا صاحب کی ریاضت وہ عبادت کے قصے سننے کو ملتے آپ کے دل میں غائبانہ محبت چنگاری شولہ بن کر بڑھکنے لگی لیکن جانے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی پھر وہ, وہ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جانے سے پہلے رسمی تعمل, تعلیم مکمل کر ظاہری تعلیم کے بعد ہی باطنی سفر پر روانہ ہوا جائے تو کامیابی ہوتی ہے آپ کو معلوم تھا کہ حضرت باب فریدین شکر گنج کے مرشد حضرت قطب الدین مشترکاقی رحمت اللہ نے تعلیم و سیاحت کا درس دیا تھا تعلیم کی تکمیل کے بعد ہی آپ کے مراتب میں اضافہ ہوا تھا حضرت نظام الدین اپنے وقت بہترین علماء سے حصول تعلیم میں مجبور تھے دہلی میں علماء مشاعر کی کمی نہیں تھی انہوں نے ہر خوشہ علم سے شراب کشید کی دیدار کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا ایک روز ضبط کے تمام بندن ٹوٹ گئے آپ بھی اختیار ہو گئے دیدار شیخ کے لیے پتن پہنچ گئے فرید الدین اس سبت میں تشریح فرماتے آپ کو بتایا کہ دہلی سے کوئی طالب علم محمد بن احمد ملاقات کا ہے دہلی کا نام سنتے ہی یہ آنکھیں بھر آتی تھی مرشد کی یاد آتی تھی اس وقت بھی یہی کیفی تھی میرے مرشد کے شہر سے کوئی آیا ہے آپ نے نارۂ مستانہ بلند کیا ایک نوجوان آپ کے سامنے کھڑا تھا پھر وہ قدموں کی طرف جھکا محمد بن احمد تمہاری جگہ قدموں میں نہیں ہے تم تو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو آؤ ہم تمہیں سینے سے لگا لے حضرت فردین نے انہیں کہا اور انہیں سینے سے لگا لیا انہیں یہ معلوم ہو جیسے ان کا سینہ نور سے بھر گیا ہو جیسے وہ اندھیروں سے روشنی میں آ گئے ہوں جیسے جو کچھ پڑا تھا سب فراموش ہو گیا ہو کسی اور ہی تعلیم کے دروازے کھل گئے تھے ہم تو کب سے تمہارا انتظار کر, دے؟ کر رہے تھے بہت دیر لگا دی تم نے بابا فریض رحمت اللہ علیہ فرمایا تعلیم بھی تو ضروری تھی لیکن علم تو یہاں سے ملنے والا ہے اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں حاضر ہوتے رہنا حضرت اب میں یہاں سے کب جانے والا ہوں نہیں تمہیں جانا ہوگا مشیت دی یہی ہے حضور میری تربیت کا کیا ہوگا بعد مکانی کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہم یہی بیٹھے بیٹھے تمہاری نگرانی کریں گے ہماری توجہ تمہارے ساتھ دیتی رہے گی آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کا ہاتھ پکڑا اور خانقاہ میں لے لے اسی دن دس میں بیت ادا ہوئی حضرت نظام الدین اولیاء کو حکم ہوا کہ وہ خانقاہ شریف سے باہر نہ نکلے آپ یقوئی سے عبادت میں مصروف ہو گئے گویا اب آپ کی تربیت کی ابتدائی منزلوں سے گزارنا مقصود تھا مرشد مجاہدوں کے مراحل سے گزار رہا تھا اس دس شبروز آپن میں مقیم رہے پھر حکم ہوا کہ علم کا حصول بھی تو مجاہدہ ہے دہلی جا کر اپنی تعلیم مکمل کریں اور جو وظیفے بتائے گئے ہیں انہیں پڑھتے رہے ہیں. آپ اجوجن سے نکلے تو دنیا ہی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی خالی ہاتھ آئے تھے دامن بھر کے واپس جا رہے تھے تو اللہ کے جتنے بھی اور بزرگ ہیں یہ تمام کے تمام کیا تھے علماء تھے یہ تمام نے وقت کے بڑے بڑے علمات ہیں انہوں نے علوم ظاہری جو ہیں وہ تمام کے تمام پڑے ہوئے تھے وہ کوئی جاہل نہیں تھے آج کے اور دیوبندیوں کی طرح صد سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور نکلے جو میں قدیس دو دنیا بدل گئی. آپ مرشد کے حکم سے دہلی تو آ گئے تھے لیکن دل, دل اجودن میں چھوڑ آئے تھے آتے ہی وہی چل... چلے کا شور بلند ہونے لگا لیکن مرشد کا حکم یہ بھی تھا کہ تعلیم مکمل کرو آپ ایک مرتبہ کتابوں کی ور گردانی میں مشغول ہو گئے لیکن اب وہ محض طالب علم نہیں تھے وہ راہ سلوک کے مسافر بھی تھے دن بھر کتابوں سے الجھتے رہتے راتوں کے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے مرشد کے بتائے ہوئے وظائف حرض جام بنے ہوئے تھے مرشد نے غائبانہ رہنمائی کی اور آپ تیزی سے روحانی منازل طے کرنے لگے اور دنیا آپ کے حال سے بے خبر تھی ایسی منزلیں تھیں جہاں سے مرشد وہ مرید کے سوا کسی کو کچھ خبر نہیں دی بیبی یہ دل ایک مرتبہ پھر بڑی اور آپ عجوجن پہنچ گئے دل کو قرار آیا آنکھوں کو سکون ملا مرشد سے کچھ اور مشورے ہوئے منزلیں نے کچھ اور قریب آئی لیکن ایک مرتبہ پھر دور ہونا تھا آپ کو پھر واپس دہلی بھیجا گیا شاید فراغ کی لذت سے بھی آشنا کرنا مقصود تھا شماجود میں رہ گئی پروانہ دہلی آ گیا بیس سال کی عمر تھی آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی مطلب ماہر فن و حدیث ہو گئے تھے چھوٹے بڑے دورے کر لیے تھے اس اب اس ویرانے میں دیوانے کا دل نہیں لگ سکتا تھا کوئی زنجیر پاؤں میں نہیں تھی کوئی روکنے والا نہیں تھا خیال آیا کہ والد کے پاس چلے جائیں پھر خیال ہے کہ طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر کے گھروں کو لوٹتے ہیں میری تعلیم ابھی مکمل ہی کہاں ہوئی تعلیم تو اب شروع ہوئی ہے آپ طویل قیام کے ارادے سے بدائیوں کی بجائے اجودن کی طرف چلتی دیئے آج کل کے وہادی اور مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو مفتی بن جاتے ہیں الٹے سیدھے اور اللہ کے نیک لوگوں پر جو بہتان اور غلط قسم کے جو ہے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر کسر نفسی کا حال دیکھیں کہ تعلیم تو ابھی مکمل ہی نہیں ابھی تو شروع ہوئی ہے استقبال کے لیے بازو کشادہ خانقاہ کا دروازہ کھل گیا فرید الدین نے آپ کی استطاعت اور شو کو دیکھتے ہوئے آپ کو تیزی سے روحانی سفر پر گامزن کر دیا حاکم اجودن کے دشمن مسلسل سفر میں دی وہ کئی حربے آزمایا چکا تھا لیکن ہر مرتبہ اسے منہ کی کھانی پڑی وہ ان ناکامی سے سبق سیکھنے کے بجائے اور زیادہ دشمنی پر اتروایا واقعہ ملتان کے بعد وسام کی طرف بل کھالنے لگا تھا اب تو صرف اپ کو اجودن سے نکاح ملنے پر قبر بستا تھا لیکن اب اپ کی جان لینے کے درپے ہو گیا تھا اس مقصد کے لیے اس نے ایک ملنگ خرید لیا اس ملنگ کو بھی اسے بتایا تھا کہ ایک سخت خدا دشمن اجودن میں موجود ہے اس زمین کو اس کے وجود سے پاک اور اس مقصد کے لیے ہاتھوں میں ملنگ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹیاں باندھ کر ایک خنجر اس کے ہاتھ میں دے دیا ہوں. ملنگ ننگا خنجر ہاتھ میں لے کر سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں باب فرید ٹھہرے ہوئے تھے آپ کے خانقاہ کا پتہ پوچھا اور خان میں گس گیا اب حضرت باب فرید نماز ادا کر رہے تھے کہ دعا کے لیے سجدے کی حالت میں تھے حضرت نظام الدین اللہ کی خدمت میں تھے اور ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے حضرت نظام الدین نے دیکھا کہ ملنگ چمڑے کے لباس میں ملبوس کانوں میں بال دے ڈالے خانقاہ میں داخل ہوا حضرت الدین کی طرف بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے کہ نظام ادین نے اس ملنگ سے کچھ پوچھتے یا اس, اس کی نیت مانتے حضرت بافرید نے سجدے سے سر اٹھائے بغیر پوچھا کیا یہاں کوئی ہے یہ حضرت خاد میں حاضر ہے اور ابھی ابھی ایک ملنگ اندر داخل ہوا ہے حضرت بآ فرین کی آواز سے رائی مولانا اس ملنگ کے پاس چھری ہے اور یہ درویش کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے بھئی ریڈیم بھی جلدوں میں نہیں یہ بس ختم ہونے والی آلموسٹ یہ سنتے ہی ملنگ لہرا کسی ان کی طاقت نے ان کی طاقت سلب کر لی تھی نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا جہاں تک وہی جم کر رہ گئے اسی عالم میں سے حضرت باب فردین شکر گنج رحمت لہر کی آواز پھر آئی مولانا اسے کہتے کہ درویش کو قتل نہیں کر سکتا میں اسے معاف کرتا ہوں یہ فوراً یہاں سے چلا جائے کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ملنگ خود اپنے کانوں سے ساری باتیں سن رہا تھا معافی ملتے ہی جیسے اس کے ہوش و آواز واپس آ گئے تیزی سے پلٹا اور خانقاہ سے باہر نکل گیا حضرت یہ کون ہے اور آپ کو قطر تھا حضرت نظام الدین نے دریافت کیا اللہ. اسے عجودن نے بیجا تھا میری موت ابھی مقرر نہیں تھی ورنہ اس غریب ملنگ کو بہت کچھ انعام میں مل جاتا اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا لیکن آپ ہاکی میں حق میں بدوا کیوں نہیں کرتے وہ پھر کوئی داو چلائے گا ہمارا شیوا یہ نہیں کہ کسی کے حق میں بدعا دے اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے خدا خود اس کا بندوبست کر دے گا آپ کے زبان سے الفاظ نکلے اور مقبول ہو گئے کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ آگ کے نقصان پہنچانے کی حسرت لے کر اس دنیا سے اٹھ گیا اب صرف قاضی یہ تھا جو آپ کی دشمنی پر کمر بستہ رہتا تھا آپ جب بھی نماز جمعہ کے جمع جامع مسجد تشریف لے جاتے اور لوگ آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تو وہ حسک کی آگ میں جلتا اس کا زرک برک لباس آپ کی گدڑی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا آپ اسے مسافر کے لیے آگے بڑھتے اور نفرت سے منہ پھیل لیتا آپ کے چہرے پر تبسم پھیل جاتا یہ دیکھیں کس نفسی ایک بار امام نے نماز پڑھائی تو دوران نماز اس سے غلطی ہوگی حضرت با فرید نے فرمایا نماز دوبارہ ادا کی جائے امام دوبارہ نماز پڑھنا نہیں چاہتا تھا بل لوگوں کے اصرار پر اسے نماز دورانی پڑی نماز کے بعد قاضی نے امام کے حق میں بولتے ہوئے فرمایا فرید الدین کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا یہاں تک کہ یہ تک کیری پتہ نہیں بیکار قسم کے لوگ کدھر کدھر سے آ کر جدن میں جمع ہو گئے ہیں آپ کے مندوں نے بولنا چاہ تو حضرت نے خاموش کرا دیا آپ کا صبر و تحمل ضرور المثل بن چکا تھا اس واقعے کے بعد تو ہر شخص کی زبان پر اسی کا تسکر تھا تمام نمازی آپ کے ساتھ تھے دشمن سامنے تھا لیکن آپ اس کے خلاف کسی ایک کو بھی لفظ بولنے کی اجازت نہیں دی آپ مسجد سے نکلے اور اپنی خانقاہ میں تشریف لے گئے تمام مرید خاموش اور معدب بنے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک کلندر وہاں آیا وہ کچھ دیر سکوت کو ملاحظہ کرتا رہا پھر اس نے آپ کو مخاطب کیا فرید یہ تماشا کیسا ہے آپ کس تماشے کی بات کر رہے ہیں باب فرید نے فرمایا کیا یہ تماشا نہیں کہ خود دیوتا بنے بیٹھے ہوں اور لوگوں سے اپنی پرسش کراتے ہوں یہ میری کیا مجال کے میں اپنی ذات کو کچھ بناؤں جو کچھ بھی ہوں اللہ نے بنایا آپ نے متانت سے جواب دیا نہیں تم نے خود اپنی ذات کو بدھ بنا لیا ہے کلندر زور سے گرجا اس گستاخی کے باوجود آپ کی پیشانی پر ایک بل تک نہیں آیا بلکہ مسکراہٹ اور گہری گئی بالکل نہیں کوئی انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں بنا سکتا ہاں اللہ تعالی جسے چاہے اپنے بندوں میں سرفراز کر دے بسکرولی ولا تخر جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنی جوانیاں گزار دیتے ہیں تو وہ کیسے پھر شما نہیں بنیں گے اور ان کے گرد پروانے کیسے نہیں آئیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب کلندر کا مصنوعی غصہ غائب ہو گیا اسے مسکرا کر آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا اس صبر و تحمل پر آفرین ہے میں تو دراصل تمہارا امتحان لے رہا تھا مسجد میں میں بھی موجود تھا وہاں میں نے تمہارا صبر و تحمل دیکھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا صبر و حمل کا خوف سے تھا یا اللہ کے خوف سے یہاں کوئی قاضی نہیں تھا تم چاہتے تو مجھے دھکے دے کر نکلوا سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہ کیا اللہ کریے یہ صبر و تحمل ہمیشہ قائم رہے جی جی آپ جناب مارکیٹ میں جائیں کہیں سے بھی آپ کو جناب خاصان خدا اور تسکر اولیاء مل جائے گی کسی مستند آدمی کے لکھی تو وہاں سے آپ لے رہے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑی ایشو نہیں ہے کیپٹن الحاظ واحد بخش آلوی نے اس میں بھی حضرت باب فریدین مقام گنج شکر کی جی, بک پڑھ لیں ایسی ایسی انفارمیشن آپ کو ملیں گی جیسے کہ بھی پہلے کبھی آپ نے پڑھی نہ, نہ, نہ کبھی سنی نہیں ہوں گی اللہ اللہ آپ نے اس قلندر کو تقریب کے ساتھ اپنی ج... قریب جگہ دی اور مریدوں نے اس کی توازے کی اس وقت خبر آئی کہ قاضی پر فالج گرا ہے اور اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے پھر چند یوم کے بعد یہ خبر آ گئی کاجی کی روح کف سے, سے پرواز کر گئی نیا حاکم آپ کا پرستار تھا قاضی کی دشمنی سے بھی نجات مل گئی تھی یہ ظاہر سکون اے سکون تھا آپ کی مریدوں, مریدوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی آپ کی کرامان سے ایک دنیا فیض یاب ہو رہی تھی ایرگر کے علاقوں سے لوگ آکر آپ کے ہلکے عرصے میں شامل ہو رہے تھے پرانے ہاتم کے خوف سے جو اہل سروت آپ کے پاس آتے ہوئے تھے اب بے کا آپ کے کے میں آنے لگے تھے جناب مقام گنج شکر ایک بک ہے آپ وہ خرید لیں آپ اگر لاہور سے ہیں تو ادھر پاکستان میں بک ملتی ہے وہ اچھی بک ہے اس تو سروتباد سے لوگوں نے تحقیق کی ہے لیکن الہاش کیپٹن واحد واحد بخشیالی ان کا نام ہے کیپٹن واحد آلوی نام مقام, مقام گنج شکر ان کی بک ہے وہ مقامی اچھا حضرت شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ سخت علیل تھے یعنی بیمار تھے کسی صورت صحت یابی نہیں ملتی تھی یہاں دواؤں کا تو گزر ہی نہیں تھا یہ سب تو دعاؤں کے لوگ تھے لیکن کوئی دعا دربار قبولیت میں حاضر نہیں ہو رہی تھی بیماری کے باوجود آپ کے معاملات میں فرق نہیں آیا تھا لیکن جب بدن میں درد شروع ہو گیا تو نماز کے لیے کھڑا ہونا دو بار ہو گیا آپ نے جن مریضوں کو طلب فرمایا حضرت جمال ہانسوی پی ہانسی سے حجودن آئے ہوئے تھے وہ بھی طلب ہوئے آپ نے ان سب کی ہدایت کی کہ فلاں قبرستان میں جائے اور ان کے لیے دعا کرے مرشد پر جان لوٹان صحت یابی کے لیے کیا نہیں کر سکتے تھے قبرستان کے خاموشی دعاؤں کی آوازوں سے گونجنے لگی اگلے صبح جب یہ حضرات آپ کی خدمت پہنچے تو حالت بےسور وہی تھی ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی آپ ان تمام ارادت مندوں سے شاقی تھے تم لوگوں کی دعاؤں نے اثر نہیں کیا میرے درد کیفیت میں تبدیلی نہیں آئی حضور ہم لوگ تو ناقص ہیں ناقص کی دعا کامل کے حق میں مست کب ٹھہرتی ہے شاید یہی وجہ ہو اب مجھے ناقصوں کو کامل بنانا ہوگا آپ نے فرمایا اللہ اللہ اور حضرت نظام الدین الاح کو اپنے قریب بلا کر وہ آسان عنایت فرمایا جو انہیں خواجہ قطب الدین علیہ کے تبرکات میں ملا تھا اللہ اکبر. اب شاید یہی وجہ ہو کیا ہے زبردست الفاظ سے تم لوگوں کی دعاؤں نے اثر نہیں کیا میرے در کی کیفیت میں تبدیلی نہیں ہے حضور ہم لوگ تو ناقص سے ناقص ناکس کی دعا کامل کے حق میں مستجاب کب ٹہرتی ہے شاید یہی وجہ ہو مجھے ناقصوں کو کامل بنانا ہوگا آپ نے فرمایا حضرت نظام الدین اولیا کو اپنے قریب بلا کر وہ آسان عنایت فرمائی جو تبرکات میں ملا تھا مولانا نظام میں نے برگائی اس میں تمہارے لیے دعا کی ہے اور تم جو دعا مانگو قبول ہوگی یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ شکر گزاری کے طور پر کے نذرانے پیش آپ نے حضرت قدم تھام دیا لیکن اس دعا کا اشارہ نہ سمجھ سکے راتویدین اللہ مصروف عبادت ہوئے تو اس نعمت کا خیال آیا جو آپ کو عطا کی گیا آپ کو خیال ہے کہ بافرید نے ان کے حق میں دعا فرمائی کی وہ جو دعا کریں گے قبول ہوگی کیوں نہ آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کی جائے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا رات بھر آپ بارگاہ میں دعا گو رہے صبح ہوئی تو آپ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت با دین مسلح پر قبل رخ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے چہرے انور تکلیف کے تک نہیں تھے حضرت اب طبیعت کیسی ہے میں نے تمہارے حق میں جو دعا کی تھی اللہ نے اسے شرف قبولیت بخشا اور تم نے جو میرے لیے دعا کی اللہ نے وہ بھی منظور کر دی اب میں بالکل ٹھیک ہوں آپ نے فرمایا جس مسئلے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے بطور انعام حضرت نظام الدین اولیا کو دے دیا آپ کی ننایات بے پایا یہ ظاہر کر رہی تھی کہ حضرت نظام الدین علیہ کے خلافت عطا کرنے والے ہیں بزرگ جب تبرکات تقسیم کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے سب انتظار میں تھے کہ دیکھیے کیا ظہور آتا ہے حضرت جمال ہنسی واپس تشریف لے جا چکے تھے ایک روز حاضری کا حکم ہوا حضرت نظام الدین علیہ مرشد کے حضور حاضر ہوئے محمد بن احمد اب تمہیں دہلی جانا ہوگا میں تو آپ کے قدموں میں رہنے آیا ہوں تم پوشیدہ رہنے کے لیے نہیں بنے ہو تم سورج کی طرح چمکو گے تم ایک بڑے آسمان کی ضرورت ہے جو آپ کا حکم لیکن میرے حق میں دعا فرمائیے کہ جب تک کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے آؤ ہم دونوں بارگاہ ایزی میں دعا کرتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے حضرت اللہ نے آج یقین آپ مطمئن ہو کر اجودن سے نکلے اور ہانسی پہنچ گئے جہاں حضرت جمال ہانسی کے پاس اپنے نام کا اندراج کرانا تھا یہاں سے آپ دہلی تشریف لے گئے یہاں حضرت منتخب الدین موجود تھے جنہوں نے سند خلاف کی تصدیق کی اب آپ کو شریعت و طریقت کے فروغ کے لیے دہلی میں قیام کرنا تھا ابھی آپ کو دہلی گئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ باب فردین سخت علیل ہو گئے بھوک بالکل ختم ہو گئی زندگی کا دار صرف چند گونٹ پانی پر رہ گیا تمام قابل طبیبوں نے علاج کر کے دیکھے کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ آپ کو بیماری کیا ہے چبر طرف سے مایوسی ہو گئی تو آپ کے صاحبزادوں اور مریضوں کے گمان گزرنے لگا کہ شاید آپ کا آخری وقت آ گیا ہے تمام خلافہ کو جو دور دراز کے علاقوں میں بھیج گئے تھے بلا لیا گیا آپ جب بھی بیمار ہوتے علاق مندوں سے دعا کے لیے فرماتے لہٰذا تمام خلفا مردین بارگاہ الہی میں سجیدہ ریز ہو گئے اسی شب آپ کے صاحب حضرت بدر الدین سلیمان کچھ دیر کے لیے بستر آرام پر تشریف لے گئے قدرت کو کچھ دکھانا مقصود تھا آپ کی آنکھوں میں نیند بھر گئے خواب دیکھا کہ والد گرامی پر ایک جادوگر شہاب کے بیٹے نے جادو کر رکھا ہے اللہ اللہ اللہ کس کے ایک جادوگر شہاب کے بیٹے نے جادو کر رکھا ہے خواب ہی میں آپ کو کچھ کلمات سکھا دیے گا کہ اگر ان کلمات کو شہاب جادوگر کی خبر پر پڑا جائے تو اس کے بیٹے کے جادو کا اثر ظاہر ہو جائے گا آپ نے خوابی میں ان الفاظ کو اذور کر لیا شہاب ایک جادو گارتوں جو مر چکا تھا مردن سے پہلے سے اپنا سہر اپنے بیٹے کو سکھا دیا تھا اللہ اتبر جس نے اس سہر تیاز باب فردین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا خواب میں اسی کی بشارت فرید تھی اب خواب سے بیدار ہوئے تو سیدھے فرید کے بستر علالت پر پہ پہنچیں خواب میں نے سنا آپ نے حضرت نظام الدین علیہ کو طلب فرمایا اور رقم دی کہ ان کلمات کو یاد کر لیں اور شہاب جادوگر کی قبر پر جا کر پڑھ لیں حضرت نظام الدین اللہ لوگوں سے شہاب کی اور قبر پر تشریف لے گئے یہ قبر پختہ تھی البتہ بتا کی طرف مٹی تھی آپ وہی بیٹھ کے کلمات ادا کرتے اور مٹی میں ہاتھ مارا تو ہاتھ اندر چلے گیا آپ کے ہاتھ سے کچھ سخت چیز ٹکرائی آپ نے مٹی کو رکھ کر اسے نکالا تو آٹے کا بنا ہوا پتلا تھا جس کے بال دبتے ہوئے اور سوئیاں پیوست تھی آپ اس پتلے کو لے کر مرشد کے پاس آ گئے حضرت آٹے کے پتلے مجھے قبر کے اندر سے ملا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس کا کیا کروں کیونکہ خواب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا یہ کوئی تو نہیں لینا آج کل بزرگ بنے بیٹھے ہوتے جی، یہ عاملین کہاں تھی تو مرشد نے حکم دیا ہم نے جا کر پڑھ لیا خود بخود راز حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک لوگوں کے اس پتلے کے بال کھول دو اور سوئیاں نکال دو آپ نے فرمائے جیسے ہی سوئیں نکالے گی حضرت باب کے چہرے سے تکلیف کے آسار غائب ہو گئے ہیں جناب آپ کی سختی معاف ہو گئی ہے اور بس ایک اگلے پانچ منٹ میں انشاءاللہ یہ ختم ہونے کو ہے ایسا بعد میں پتلا بال اسویں دریا میں بہا دیئے گئے واقعہ ایسے تک عجودن میں اس کی شہرت ہو گئی سب پر ظاہر ہوگی کہ حرکشہ آپ سائر کے بیٹے کی ہیں لہذا مشکل تھا کہ وہ عجودن میں رہے تھا وہ باغنے کی تیاری کر, رہی تھا. کر رہا تھا کہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور حاکم کے حوالے کر دی. یہ ہمارا نہیں بابا صاحب کو مجرم سے اسے انہی کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں وہ جس انداز کی موت چاہیں گے اسے دے دی جائے گی حاکم گوڑے پر سوار ہو سپاہی نے اس لڑکے کو ساتھ کی اور بافرید کے پاس پہنچ گئے یہ آپ کو مجرم ہے آپ ہی فرمائیں اسے کیا سزا دوں ہرگز نہیں یہ اب کسی سزا کا مستحق نہیں ہے آپ نے فرمایا ہے. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں اس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی تھی اللہ نے مجھے صحت کر دیا. میں اسے معاف کرتا ہوں آپ کا یہ کہنا تھا کہ لڑکا جو اپنی موت کو یاد کر چکا تھا اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کے قدموں پر گر گیا اس نے عہد کیا تمام کانٹے نکل چکے نیا ہاتھ میں مہربان اہل سرد آپ کی دعائیں لینے آتے تھے ہندو مسلمان آپ کے حدت مند تھے ایک وقت وہ تھا کہ گھاس پھوس کھا کر گزارا ہوتا تھا کوئی بات پوچھنے والا بھی نہیں تھا لیکن آپ نے سکامت کی وہ شما روشن کی طرح وہ شمع روشن کی کہ بتا مقدس یارتگاہ بن گیا اللہ اللہ آپ کی رضا اب بھی بے نمک کی ترکاری تھی لیکن آپ کے دروازے سے ہزاروں بھوکوں کو کھانا مل رہا تھا آپ کی تربیت یافتہ خلفائے حق ہندوستان بھر میں پھیل کر اسلام کا چراغ روشن کرتے جب آپ نے اس ڈش میں قدم رکھا تھا تو ویرانی کے سوا یہاں کچھ نہیں تھا مگر یہ حال تھا کہ ہر پروانوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی طائر وقت تیزی سے پرواز کر تھا زندگی بھر کی جد و جہد پر پہنچ چکی تھی جس کا مقصد آغاز مسجد ملتان سے ہوا تھا اس کا اختتام مجھودا یعنی پاک پتن میں ہو رہا تھا محرم الحرام کا پانچواں روزہ آپ دن بھر تلاوت فرماتے رہے آپ کی آواز میں ایسا سوز اس سے پہلے کسی نے محسوس نہیں کیا شام ہوئی تو ذکر میں مشغول ہو گئے ذکر سے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت آنے لگا اب تم جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو بلانے پر آ جانا آپ نے اس طرح ٹہر ٹہر کر کہا جیسے حاضرین کو ایک ایک لفظ یاد کرنے کی تلقین فرما رہے ہوں مغرب کو وقت گزر گیا عشاء کی نماز ادا ہو گئی خانقاہ سے کوئی آواز نہ آئی چند معتمر مریدوں کو تشویش اندر جانے کی اجازت طلب کی لیکن اندر مکمل خاموشی تھی آپ نے فرمایا بلانے پر آنا اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی خان کے اندر قدم رکھے آخر صاحبزادی نے ہمت کی چند لوگ ساتھ ہوئے کسی نے خانقاہ کے اندر جان کر دیکھا آپ پر غشی تاری تھی یا عالم میں میں تھے قدموں کی چال سنی تو آنکھیں کھول دی کیا میں نے نماز پڑھ لی آپ نماز ادا فرما چکے جو ہیں جواب آیا اگر دوبارہ پڑھ لوں تو کیا مذائقہ ہے یہ کہہ کر باوجود نکاہت جوڑوں کے درد آپ کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے نماز کہہ کی ادائیگی کے لیے پھر محویت پاری ہوگی تین مرتبہ یہی صورت پیش آئی پھر آپ نے بابا بلند اللہ تعالیٰ کی گبرائی کا اعلان کیا یا, حی یا قیوم اس اعلان کے بعد کسی کی ضرورت نہیں تھی پھر مہویت تاری ہوئی لیکن اس مرتبہ ہوش میں آنے کے لیے بے ہوش نہیں ہوئے تھے آپ نے جان جان آفری کے سفر کر دی ہمارے شیخ محترم چھ مہینے بہت سخت گزارے تھے جب انہوں نے کہا مجھے اتارو نیچے جی میں نے نماز پڑھنی ہے مجھے نیچے اتارو بیٹھ سے وہ ہل نہیں سکتے تھے بہت کمزور ضعیف ہو گئے تھے تو وہ بھی ایسے کہا کرتے تھے کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے کیا نماز کا وقت گزر چکا ہے کیا عشا پڑھ لی ہے میں نے نہیں پڑھی تو ہمارے بابا جی نے پھر میرے دوست کہہ رہے تھے کہ رہ بابا جی نے فرمایا کہ چودہ سال کی عمر میں میں نے مسجد سنبھالی ہے اور مجھے نہیں یاد کہ چودہ سال سے لے کر میری ترسٹ سال عمر ہو گئی ہے کہ میں نے آج تک کبھی کوئی نماز کی ہو میں نے آج تک تبھی کوئی ما... نماز قضا کی ہو اور اللہ کے نیک لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں اللہ اللہ ایک سوار تیزی سے جن کی طرف دوڑ رہا تھا اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی تھی لیکن نا ہموار راستہ اس کی بےتابی کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا اسے اس اپنی بیتابی کی وجہ خود بھی معلوم نہیں تھی بس وہ تو کسی دور کسی کے روانہ ہونے سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا رات کے اندھیرے کو چیتا وہ سوار کی فصیل یعنی جو بڑی دیوار ہوتی ہے تک جو شہر کا بارڈر ہوتا ہے تو شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے اس نے بہت کوشش کی لیکن پہلے دروازہ کھولنے کو کتنی تیار نہیں دی. اب رات یہ صبح دروازہ کھلے گا تو شہر میں داخل ہونا میں دیر سے چلا آ رہا ہوں مجھے فریدین کے ان سے ملنا ہے ان سے تو سبھی ہی ملتے ہیں میں ان کا خلیفہ ہوں خاص محمد بن احمد کوئی بھی ہو دروازہ نہیں کھلے گا یا تو شفاف روح میں یہ آیا تھا کہ یہ حادثہ رونما ہونے والا ہے لیکن وہ کی طرف آوانہ ہو گئے تھے لیکن یہ روایت یہاں بھی ادا ہو رہی تھی حضرت چشتی کے وصال کے وقت حضرت مختار کاحمۃ اللہ علیہ غیر حاضر تھے حضرت مختار اللہ علیہ کے وصال کے وقت بابا فرید الدین گنج شکر موجود نہیں تھے اور بابا فرید الدین پردہ فرما چکے تھے اور حضرت نظام الدین شہر کی فصیل کے باہر دن کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے اللہ اللہ اللہ صبح ہوئی اور وہ شہر میں داخل ہوئے تو پھر پورا شہر غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا حضرت بابا فرید کا جنازہ تدفین کے لیے تیار تھا اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پہنچنے کی جلدی کیوں تھی واہ بابا جی انتظار بھی نہیں کیا آپ کی آنکھیں اس دائمی جدائی کے صدمے سے چھلکنے لگی حضرت بابرین شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ کے صاحب نے آپ کی تدفین کا انتظام شہر سے باہر قبرستان شہدا میں کر چکے تھے لیکن حضرت نظام الدین اور نے اس خیال سے اختلاف کیا اگر آپ کی قبر مبارک شہر سے بنا دی گئی تو زائرین وہیں سے فاتحہ پڑھ کر چلے جایا کریں گے آپ کے صاحبزادوں کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا پھر کہاں دفن کیا جائے آپ کو اس حجرے میں دفن کیا جائے جہاں آپ عبادت اور میں مشغول رہا کرتے تھے اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور آپ کو اس حجرے میں دفن کر دیا گیا لہد کے لیے کچی اینٹیں حضرت کے مکان سے لائی گئی اور یوں ایک کچا مقبرہ تعمیر ہو گیا سب بھائیوں سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کے صاحبزادے فدر الدین سلیمان کو سجادہ نشین بنا دیا گیا کچی اینٹوں کا یہ مقبرہ رفتہ رفتہ رفت شاندار روزوں میں تبدیل ہو گیا کتنے ہی فیاض حرکت ہاتھ آئے اور انہیں مختلف عمارتیں تعمیر ہوتی چلی گئیں پر پیشانی جھکانے کے لیے آتے رہے امیر و جب ہندوستان آیا تو آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہو، ہوا اکبر اعظم ای ایک معمولی آدمی نے کی طرح نیاز مندانہ آپ کے مزار پر عازم ہوا اور رجندن کا نام پاک تجویز کیا اس نام کو ایسی مقبولت یہ نام اسی مکان یہ, یہ مقام اسی نام سے موسوم ہے چند ارشادات ہیں با شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ کے کہ مند وہ ہے جو اللہ تعالی پر توقع کرے اور کسی سے امید نہ رکھے زحمت خیریت کی دلیل ہے اس لیے کہ تکلیف سے گناہ دل جاتے ہیں اپنے ظاہر سے زیادہ باطن سے واقفیت رکھو دشمن سے بے خوف نہ رہو خواہ و شیری سخن ہی کیوں نہ ہو جو تم سے ڈرتا ہے تو اس سے تم بھی ڈرو تم جیسے ہو ویسا ہی ظاہر کرو ورنہ تمہاری اصلیت لوگ ظاہر کر دیں گے اگر بزرگی چاہتے ہو تو بندگان شاہی سے التفات نہ کرو وہ چیز فروخت نہ کرو جو خریدی نہ جا سکے مہمان سے تکلف کی ضرورت نہیں مغرور وہ سرکش سے تکبر کرو وما علینا البلاخ تو جناب بہت بہت شکریہ آپ سب کی جاندار سماعتوں کا تو یہ جو ذکر خیر تھا پچھلے چند دنوں سے جاری تھا حضرت بابا فری الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا جیسے کہ اب نے سنا کہ پانچ محرم کو ان کا دنیا سے مثال ہے لیکن دس کے دس دن ان کا عرس مبارک ہوتا ہے بلکہ دو تین دن پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے محرم سے اور پھر دس کے دس دن کا جو ہے تو عرص مبارک جاری ہوتا ہے اللہ اکبر محبوب علیہ نے قرآن کا جی جی جی بالکل جناب حرا رین پہ محبوب علیہ نے ذکر قرآن جی کروایا اور انشاءاللہ ابھی ابھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ جو ہے تو جو حضرت بابا فرید الدین شکر گنج اللہ علیہ کے جو مطلب جسر کا ہے نا جو ان کے جو قبر مبارک کے قریب جو, جو ان کے بیٹے قبرک عمارک کے ساتھ جو یہ چار دیواری ہے اس کی ہر ہر ایک اینٹ پہ ایک ایک قرآن پڑا گیا ہے تب وہ جو ہے تو یہ بالکل روایتیں اور باتیں اس طرح ملتی ہیں کعبہ ہے کا کعبہ ہے عاشقوں کا دروازہ فرید کا کعبہ ہے عاشقوں کا دروازہ فرید کا ہے <سرح> چشتیوں کو کافی سہارا فرید کا بہشتی دروازے کا ذکر خیر بھی <خیر> <ماثی> کریں جی <ضرح> <ضرح <ضرح> <ضرح> <ضرح> <ماثی> جی ضرور ضرور جراب مطلب مزاج شریف بنتے جی جی ہاں جی جی یہی جی جناب یہی جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ مزاج شریف جو ان کی چار دیواری ہے جہاں پر مطلب ایک تو مزاج شریف تو بہت بڑا ہے ان کا اگر آپ آج کل جائیں لیکن جہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے وہاں پر جو, جو ہے چار دیواری جو ہے تو ابھی صفائی بھائی آپ کیسے جناب آپ کے گھر میں وہ جو بچی کی طبیعت اب کیسی ہے بطب ہماری فکر ادھر رہتی ہے کہ بچی کی طبیعت کیسی ہے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بطب خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالی اس کو جو ہے شفاء کامل اور آج جو ہے تو نہ فرمائے کہاں گئے قاسم بھائی تو خفا ہو گئے اچھا آپ ہیں جناب آ جائیں جناب آ جائیں گے حضرت بسم بھی نما مغرب کا کپڑا ہو گیا وقت یہاں پہ السلام علیکم آپ سفر بھائی بھی آ جائیں ذرا دروازے میں بات کریں کوئی مختلف روایتیں ہیں تو میں کہتا ہوں آپ صرف کچھ سن لوں تو پھر کوئی بعد میں بھی کر لوں گا انشاءاللہ السلام علیکم جی السلام علیکم آواز آ رہی ہے میری میں اس لیے چلا گیا تھا وہ نیچے سے میوزک کی آواز آ رہی تھی سے اس لیے میں پھر روم میں دوبارہ آیا ہوں بھائی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے وہ جو ابھی بابا صاحب کا شاد آپ نے پڑھا ہے اپنی حقیقت کو نہ چھپاؤ میں ذرا سے یہ سن نہیں پایا ورنہ لوگ تو وہی حقیقت بتا دیں گے کچھ ایسے جو آپ نے پڑھا ہے وہ پلیز رپیٹ فرما دینا دوسرا ایک حدیث شریف ہے شاید آپ کو علم ہو اگر نہیں تو مطلب بعد میں مفتی صاحب آئیں گے تو ان سے پوچھ گا کہ حضب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد والوں کا نماز جنازہ پڑھی تھی شاید تو اس کی بات آپ نے شاع فرمایا تھا کہ مجھے تھا. کہ مجھے مجھے میری آ, تم, تم سے شرک کا, کا خطرہ نہیں ہے اور آ, آ, الفاظ کچھ ایسے مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے تو مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے مجھے یہ ڈر ہے شاید کہ آ, تم دنیا کی لذتوں میں کھو جا کچ, کچھ ایسے ہے شاید اگر آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا تو اس میں آ, یعنی کہ تم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو تم سے مراد جو میں نے لی ہے وہ ہے ساری امت مگر میری ایک بندے سے ڈسکشن ہو رہی ہے ایک جو بندی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو تم ہے یہ صرف صحابہ ہیں اور اس نے ایک عالم دین ہیں بزرگ ہیں ابن حاجر شاید ان کا نام ہے میں ایک منظر دیکھ لوں تو اس نے بطور ریفرنس اس نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں سے صاحبہ حاضر ہیں ہاں میرے خیال میں اس کا نام اس نے لیا ایک منٹ چیک کر لوں آ... تاکہ غلطی نہ کر جاؤں جی وہی ہے میرے خیال میں میں ابھی چیک کر لوں گا جب آپ مائک پہ آئیں گے تو جہاں تک میری سوچ ہے سمجھ ہے کہ یہاں پہ ساری امت سے مراد لی گئی ہے کیونکہ اور بھی کئی احادیث ہیں جس میں تم کہا گیا ہے مگر وہ ساری امت پہ لاگو کی جاتی ہیں تو صرف یہاں پہ اس دیوبندی نے کچھ ڈنڈی مار دیا شاید تو آپ ذرا اس کو اس پہ آ کے تھوڑی بات کریں اور اگر آپ کے علم میں ہو کہ کس کس بزرگان دین میں سے کس کس نے اس کا یہ مطلب لیا جو میں نے لیا ہے آپ ذرا ان کے نام بھی تو مجھے آسانی ہو جائے گی جزاک اللہ جی اسلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ جناب بخاری شریف کی عدیز ہے اور بہت مشہور ہے اور اس کے اثر میں بخاری شریف کے جو شرح ہے وہ فت ہے جو لکھی ہے علامہ ابن حضر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کے سامنے ابن حضر البن حضر کہہ رہا ہے وہ علامہ ابن حضر اسکلانی نے لکھ لی ہوئی ہے وہ وہ حدیث شریف کا محر یہی ہے کہ پچھلی امتیں جو ہیں وہ شرک کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں مجھے اپنی امت سے جو ہے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے ٹھیک ہے نا تم لوگوں سے مجھے اپنی مطلب شرک ہاں دنیا کی جو محبت ہے اس میں ڈوب جانے یا اس میں جو اپنی مجھے... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو خوف تھا نا وہ شرک کا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی جتنی نشانیاں بیان کی ہے تو دیکھیں اچھا تم کا لفظ اگر آپ کہہ رہے ہیں تم سے مراد امت ہے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کال جو ہے وہ آنے والی امت کے لیے تمام دوسرے صحابہ سے مراد نہیں اس کی جی جی میں جیوبندیوں پہ آپ سوال کریں نا جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا جن اگر یہ سوال کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو کہیں کہ قرآن تا قیامت آنے والے لوگوں کی کیا قیامت قرآن عینف ہے کہ نہیں ہے کہے گا بالکل ہیں اس سے بولے جب آپ پردے کی جو آیت سورہ نور سے لیتے ہیں جو سرو پہ زیادہ ڈھانپنے والی آیت ہے یا یہ اگر آپ جا کر یہ چیپٹر پورا پڑھیں دوبارہ سے رہتے اس وقت کے کافر عورتوں کو تک, مطلب چھیڑا کرتے تھے ٹھیک ہے جی دیکھیں قرآن جو ہے تا قیامت انف ہے مسلمانوں کے لیے قیامت قرآن پاک جو ہے وہ انف ہے میں آپ کو ہارا سر سورہ نور کو پورا چیپٹر آپ کو پڑھنا پڑے گا سورہ نور آپ کو پورا پڑھنی پڑے گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں وہ مشقین جو ہوتے تھے جی جی اس میں پردے کی آئے ہیں باقاعدہ وہ آئے پردے جو سر پہ چادر ڈھابنے کے بارے میں آتی ہیں نا سنیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اب سوال پہ اگلے پہ سوال کیا کریں تو اس کو بولیں کہ جناب یہاں پر جو آئے تھے پردے کے لیے دیتے ہیں اس کا کچھ شان نظول کچھ اس قسم کا ہے جب آپ وہ پیچھے سے پورا پڑیں گے اس کے شان نظول بھی پڑھے ورنہ پھر مجھے مغرب تک کا ٹائم دے میں مغرب پڑھ لوں پھر قرآن پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں سارا تو وہاں پر وہ کفار جو وہ کرتے تھے وہ عورتوں کو جو ہے تنگ کیا کرتے تھے تو مسلمانوں کی اور مطلب کفار کی عورتوں کی کوئی ایسے وہ سب کو تنگ کیا کرتے تھے جس میں بات ہو تو مسلمان عورتوں جو ہماری ہوتی تھی صحابہ کی بیویاں محاترمی سب کو مطلب آواز لگانا جو اپنا روٹین جو ماحول ہوتا ہے نا ہر وقت مناسبت سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کہ ہم عورتوں کے قلعت پہچان ہوں اور اگر وہ سروں پر فرعت چادر وغیرہ ڈھانپ لیا کریں تو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوتی یہاں سے حضرت عمر فاروق کی اوشان بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ نے بیس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا اور بیس مقام پر ہی بیس مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مشورے کو صرف کبوت بخشی اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر مراد اس وقت کی صرف عورتیں ہیں ٹھیک ہے نا اس وقت کی صرف عورتیں کہ چھاطر نہیں لے کر کہاں کہ مسلمان عورتوں اور کافر عورتوں میں فرق ہو جائے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو اگر ہم اس بات کو لے لیں کہ اس سے مراد صرف امہات محات المومنین تھی یا اس وقت صحابہ یا ان کی بیٹیاں یا ان کی بیگمات تھیں تو پھر آج کے مسلمانوں پہ آپ یو کیوں لاگو کرتے ہیں سورہ نور کی آیات آج کے مسلمانوں بھی آپ کیوں لاگو کرتے ہیں یہ سوال آپ سے پوچھیں نا کیسے بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں پردے کے لیے آپ جو آیتیں لاتے ہیں سر پہ چادر ڈالنے کے لیے جو آیتیں پیش کرتے ہیں تو وہ تو یہ ہیں اس سے مراد اس وقت کی عماد المن تھی تو آپ یہ چیزیں آج کے کی مسلمانوں بھی کیوں فٹ کر, کر دیتے ہیں تو یہ باتیں نہیں ہوتی جناب اب اس سے پوچھیں آپ اس کا تو امن اضرانی کی جو بک ہے فتح البائی اس کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا آپ اس سے پورا حوالہ لیں اور اس کے لکھ اسے بولیں کہ حضرت حجر اسکلانی نے کیا لکھا ہے عربی میں ٹھیک ہے عربی ایک لکھی ہوتی ہے ترجمے آگے کچھ اور ہو جاتے ہیں پرابلم اصل میں یہ وعلیکم السلام عربی ایک لکھی ہوتی ہے اس کے ترجمے آگے کچھ اور ہو جاتے ہیں آپ نے اگر پڑھنا ہے اسے حوالہ لیں اور مسلمانوں نے مطلب سے سنیوں نے فت الباری کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ ترجمہ پھر آپ پڑھیں تو تبھی آپ کا مسئلہ رہا مجھے آپ حدیث نمبر وغیرہ بتا دیں مجھے یاد تو نہیں، حدیث نمبر آپ کے اگر کئی ذہن میں ہے تو بتا دیں اس کی شرح دیکھ لیں گے لیکن اگر وہ کوئی آپ پہ اعتراض کرتا ہے کسی کو اعتراض کا جواب نہ دیا کریں اگلے پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کے سوالی انداز میں الٹا اس سے سوال کیا کریں یہ عزت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مناظرہ اور بحث کرنے کا ایک طریقہ تھا اچھا جناب میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں یہ ہے بالکل جیسے کر رہے ہیں جناب میں اس کو کاپی کرتا ہوں ایک قابا ہے کو جناب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور بحث کرتا ہے آپ سے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور بحث کرتا ہے تو آپ اس کو جواب نہ دیں بلکہ یہ, یہ طریقہ سیکھیں کہ جو ہے تو اس پہ الٹا سوال کریں آپ اس پہ الٹا آپ سوال کریں تو انشاءاللہ جو ہے تو وہ آپ کے سامنے اسی کے سوال میں سے آپ اس میں سوال نکالیں جو آپ اعتراض کرتے ہیں نا اس میں سے سوال میں سے آپ سوال نکالیں تو بالکل برابر ہو جائیں گے جی آپ اسے پوچھیں نا کہ پردے کی آیتیں ہیں اس کو پھر آپ کس کھاتے میں لیں گے اور قرآن کو جو ہے تو قرآن کی تو ساری چیزیں اس میں مطلب پرانے انبیاء کے دور کے جو ہیں تو وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو دور کے واقعات ہیں یا صحابہ کو مخاطب کیا گیا ہے یا کفار کو مخاطب کیا گیا ہے تو اس سے پھر آپ استدال کیوں کرتے ہیں آج کل کے جو جتنے مسائل آتے ہیں آپ تو قرآن یا حدیث کی بات کا بیس بناتے ہیں وہی سے ہی آپ مطلب کوئی پوائنٹ پاعت اٹھاتے ہیں اگرچہ اس میں اس کا ذکر بھی موجود نہیں ہوتا لیکن اس میں سے کسی آیت یا کسی حدیث کو استدلال بنا کر آپ موجودہ وقت کے مسائل کا آپ جو حل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے کے لیے میرے پاس تریاسی حادیث موجود ہے جس میں قرب قیامت کی نشانی بھی موجود ہیں کوئی ایک حدیث بتا دیں اس سے سوال پوچھیں کوئی ایک حدیث بتا دے کہ جس میں حضور صلیم وسلم نے یہ کہا ہو کہ میری امت لکھا ہے کہ جی گانے بجانے میں مطلع ہو جائے گی شراب نوشی زنا ہر چیز کا ذکر ہے صاحبہ کہتے ہیں کہ حضور سلم نے قیامت آنے والے تمام پرندوں چرند پرند سب کا ذکر کر دیا تھا اگر بہترین آدمی وہ تھا جس کی یاداشت میں کچھ ہو جس سے سب کچھ یاد ہو میں حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ جو میں ان یہ جو علم کے بارے میں ساری حدیثیں ایک سنگل حدیث آپ مجھے بتا دیں کہ حضور نے قیامت آنے والے تمام خطوں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ ذکر سرکار نے کبھی نہیں کہا کہ میری امرشر میں مطلع ہو جائے گی میری شرک, شرک میں مطلع ہو جائے گی امام راضی کی کیا حقیقت ہے رسپیک امام فخر راضی ہاں تو تصویر کبیر لکھی تو بہت بڑے عالم تھے جناب اور دوسری بات کیا تھی سہ ہے احادیث اے میں اس کو شرک اہا خفی کہتے ہیں کہہ جناب شرک خفی جس سے محدثین نے موراد جو ہے ریاکاری لی ہے کہ جب انسان کو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ لوگ کوئی مجھے عثمان بھائی یا قاسم بھائی یہ کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے تو اس کو کہتے ہیں شرک خفی اس کے علاوہ اگر کسی اور شرک حضور نے مطلب دیا ہوتا تو سرکار کا ذرا ضرور بتا دیتے میں نے ایک وہابی کو بتایا ایک وہابی سے میں نے کہا لوگ مسلمانوں کو آپ کو گستاخِ رسول ملیں گے گستاخِ صحابہ ملیں گے گستاخِ علی بیت ملیں گے گستاخی اجیر سب کچھ ملے گا آپ کو متضلّہ شیعہ علی بیت ایسے ایکس وائز جو بھی آپ مجھے چودہ سو سال کی تاریخ میں ایک مسلمان ایسا بتا دیں جو جس نے بتوں کی پوجا کی ہو آپ مجھے چودہ سو سال کی تاریخ میں ایک ایسی مسلمان بتا دیں جو بتوں کی پوجا کرتا ہو میں نے ایک بھادی کو کہا نا میں نے کہ آپ مجھے ایک حدیث سے بھی بتا دیں کوئی واقعہ بتا دیں کوئی تاریخی کوئی کول بتا دے کوئی حکایت ہی بتا دیں بھائی حدیث سے بہت دور کی بات ہے آپ مجھے کوئی ایسا کچھ سنگل واقعہ کوئی ہسٹری سے مجھے بتا دیں کہ کسی نے کبھی کوئی مطلب شر کیا ہو مطلب اللہ کے جا کر ایسا مسلمان تاریخ پوری دنیا میں آج کل کو نہیں ملے گا آپ شیو میں چلے جائیں آپ کسی اسکول آف تھاٹ میں چلے جائیں کسی جماعت کے پاس چلے جائیں اس کے اختلاف تو ہوں گے عقائد میں سب کچھ یہ جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں لیکن اللہ کے معاملے میں سب مسلمان کی ابتدائی اللہ سے ہوتی ہے تو وہ مشرک سے کیسا ہوگا کہ اللہ ایک ہے اچھا میں ابھی بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگوں یہ اپنے پاس لکھنا جناب بخاری شریف اور حدیث نمبر ہے سکس نائن ٹو نائن اور سکس نائن تھری یہ دو نمبر ہیں دو جگہ پہ آپ کی حدیث ملے گی سکس نائن ٹو نائن اور سکس نائن تھری زیرو ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں پر چسپاں یا لاگو کر دی کون کہہ رہا ہے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے حضرت اللہ بن عمر اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو آیا کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں پر لاگو کر دی تھی اب کافروں کے بارے میں کیا آیت نازل ہوئی تمام بتوں کی آیت تھی تم جاؤ اپنے مددگاروں کو لے آؤ ٹھیک ہے جی تم جاؤ اپنے مددگاروں کو لے آؤ الا تو مناۃ و ازا قرآن میں جتنی بھی آپ آئے لے لیں قرآن کے آپ جتنی بھی آئے اٹھا کر لے لیں آپ کے سامنے جتنی آئے تھے رہتے ہیں کہ جی داتا صاحب مت, کو ہو، صاحب مت کرو فلانا صاحب مت کرو فلانا صاحب مت کرو جتنے بھی آپ کو حوالے نکال کر دیں گے اس سے مراد لات و منعت و روزہ ہے جی سکس نائن ٹو نائن سکس نائن یہ حدیث آپ ڈالیں آج کل بخاری شریف اس قسم کی بیائی ہوئی کہ اس میں حدیث سے نمبر ہوتے ہیں چیپٹر کی ضرورت نہیں ہوتی وہ نمبر آپ ڈالیں ڈائریکٹ حدیث آ جاتی ہے سامنے آپ ان سے پوچھیں نا کہ قرآن کے جتنی آیتیں نازر ہوئی ہیں اس سے مراد کون تھی شاہ کیا ہے اس پوچھا کریں ذرا آپ اس سے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں شاہد کے پہلے مجھے آپ شاہ نے نزول بتائیں اور یہاں سے پچھلی دو آیتے پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد اللہ کی ولی ہیں قبرے ہیں مجھے ایک دن کہ ایک وادی اسپیکٹریٹر کو تو آپ جانتے ہو گے میں جاب پہ تھا ایک دوست کے فون پہ میں آن لائن تھا او جی قرآن میں لکھا ہے کہ قبرے نہیں سنتی کیا کہہ رہے جی قرآن ہے کہ قبرے میں جی قرآن لکھا ہے قبریں نہیں قرآن میں کس جگہ لکھے نہیں سنتی اس کو جواب دینے کی وجہ الٹا اس سوال کریں کہ جی قرآن میں کس جگہ لکھا ہے کہ قبرے نہیں سنتی یہ کون سی آیا تھا مائی پہ نہیں آیا میں نے کہرم بتا مائی پہ آئے مجھے یہ بتائیں کہ ڈو ناٹ فیئر اباؤٹ یو ڈیٹ یو کم اچ پال اباؤٹ آل آف یو سینس بائی اللہ پروٹیکٹ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ you you دیکھے جناب آل آف یو یہاں پر جو حضور صلیٰ سلسل کا ارشاد تھا یا انہوں نے خطبہ حجت الخری سرکار صلیٰسل کو خطبہ تھا یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا جناب کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر تو یہاں سے مراد کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو تھا وہ اس وقت کے سرم مسلمانوں کے لیے تھا جو ان کے سامنے جو صحابہ حاضر تھے وہ ان کے لیے تھا کیا وہ آنے والے تمام مسلمانوں کے تاقیامت آنے والے اور دنیا کے اسکر رہرس کے جہاں بھی میں مسلمان ہوں گے ان تمام کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شاد علی لیکن مخاطب تو ان کے سامنے صرف صحابہ تھے مطلب آپ اگلے پر جواب میں ڈھونڈا کریں دیکھیں ہم سنیے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم جواب ڈھونڈنے گزرے جاتے ہیں سوال اگر آپ کرتا ہے قرآن کی آیت رکھتا ہے تو اس سے پوچھیں آپ اس سے پوچھیں کہ قرآن کی جو آیت آپ لیتے ہیں قبروں کے بارے میں یہ قبروں سے مراد یہاں پر قبریں ہیں یا یہاں پر مراد جو ہے تو بت ہیں اگلے کو اب لا جواب کیا کریں کہ آپ میرے سامنے آیت رکھ رہے ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتاب اپنے باس اصل میں رکھے ہوتے ہیں نا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے اکڑا ایک آیت لے آتے ہیں اور پھر آگے حدیث ہے اس میں سے چند لینا آپ کے سامنے ہمیشہ پوچھا کریں کہ اس آئے سے پیچھے بھی چار آئے پیچھے پڑ سے مجھے یہ جو آپ پڑھے نا یہ چار آئے جو ہے پیچھے سے پڑھ کے مجھے سنائیں اس کے شان نظور مجھے بتائیں پوری اس کے ساتھ پروف کے ساتھ آئے پھر میں سے بات کروں گا یہ تو اچھی بات ہو گئی دیکھیے عربی کا ترجمہ ہے عربی کے ہر لفظ کے 10 سے گیارہ مطلب نکلتے ہیں عربی لینگویج ایک عجیب و غریب قسم کی لینگویج ہے ہر لفظ کے دس سے گیارہ مطلب نکلتے ہیں مرضی آپ کی جو, جو آدمی اس کے جس قسم کے ترجمے, ترجمے تو اسے بھی مرزا غلام احمد نے بھی کیے ہیں ترجمے شاہ فلی نے بھی کیے ہیں اور ترجمے اعلیٰ حضرت نے بھی کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بندی کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا دونوں میں وجہ کا ذل والے اکرام سور رحمان ہے نا کل علیہ فان تمام ہر چیز فنا ہو جائے گی وہ رب قدل جلال و اکرام تو یہاں پر وہ بھی کہتے ہیں صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی عظمت باقی رہ جائے گی اب آپ مجھے بتائیں کہ سب کچھ جب فنا ہو جائے گا تو اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا دس از میک لیکن وجہ کا مطلب جو ہے چہرہ ہی آتا ہے پہلے مطلب اس کا چہرہ آتا ہے اس کے باقی بھی بات میں نو مطلب ہیں لیکن اعلی حضرت نے یہاں پر مراد کیا لی ہوئی لی ہوئی ہے مطلب اللہ کے ہاتھ بھی کفر قفر نواشد اللہ کے ہاتھ پاؤں سب کچھ ہو جائیں گے چہرہ رہ جائے گا یہ وہادیوں کے یہ ہی عقیدے ہیں اصل میں ہم لوگوں کے نہیں اٹھا کر پڑے اپنے ترجمے جناب فتح باری کے ترجمے ہو چکے ہیں سنیوں کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں علامہ ابن حجرت کلانی پہ مطلب جو نام فٹ کر دیتے ہیں جیسے اس سے تو پوچھے کہ علامہ ابن حجرت کلانی نے جو کس بک میں لکھی ہے اور وہ بک کیا ہے اس کو تو نام بھی نہیں ہوگا فت الباری بک کا نام ہے علامہ ابن حضرت کلانی لکھا ہوا ہے اور وہ بخاری شریف کس طرح ہے <متحدث> ایک حدیث شریف آپ کو اور سناتا ہوں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی یار ابھی مغرب کا وقت ہو گیا مغرب پڑھنی ہے لیکن میں حدیث شریف ایک اور سنا دوں سنیں بناب یہ حدیث شریف صحیح مسلم پیج 1179 ون چیپٹر کتاب الفتن مطلب چیپٹر جو ہے وہ کتاب الفتن ہے لکھتے جائیں اپنے پاس ٹھیک ہے صحیح مسلم صفا 1179 کتاب الفتن 52 باب 6 سکس چیپٹر حدیث 7267 اور یہی حدیث جو میک اپنے لگوں دلال نبو میں بھی ہے جیل 6 اور امام بہیتی نے بھی صفا 313 پہ اس کو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے حضرت ابوزید عمر بن اختب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی کیا جناب صبح کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہوئے فراف سلوس خطبہ دیا حتیہ کی زہر آ گئی آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خود بہت اثر آ گئی فراسل ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی پھر پر تشریف فرما ہوئی اور ہم کو خطبہ دیا حتیہ سورج غروب ہو گیا فراس علی وسلم نے ہمیں ماں کانا وہ ماں یقون جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے کی خبریں دی پس ہم میں سے سب سے زیادہ عالم وہ تھا جو سب سے زیادہ حافظ والا تھا دوسری حدیض صحیح بخاری سفر 258 کتاب بد الخلق فائیو نائن باب 1 حدیث 3192 یہ میں بھی ہے کہ مجموع زوائد میں بھی ہے علامات نبوہ میں بھی ہے مسجد امام احمد بن حمل میں بھی ہے لیکن وقت کی کمی ہے میں اس وقت نامی پڑھ پڑھنا ہوں صرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبریں دینی شروع کی حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے جس نے ان کو یاد رکھا ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے ان کو بلا دیا اس نے بلا دیا یہ دِس میں دوبارہ پڑھنے لگوں دو لائن ہیں حوالہ نوٹ کریں اس کا صحیح بخاری پیج 259 کتاب بدل خلق چیپٹر فائیو نائن یار میں لکھ لوں اس طرح ایک منٹ یہ آپ مجھ سے جا کر پوچھیں ساری باتیں میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں نا صحیح بخاری پیج ہمارے پاس جو تو اس کا پیج یہی ہے 258 تھا پتہ نہیں آپ کے ہاں پہ جو ہوگا اس کا تو مجھے نہیں پتہ بک جو ہے تو اچھا بک یہ ہو گیا فائف نائن ہے اس کا نمبر اور حدیث نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں حدیث نمبر میں مائک چھوڑ رہا جناب بس یہ میں یہ حوالہ دے دوں 3192 3192 یہ جناب اپنے پاس یہ حدیث پڑھنے لگوں میں اس سے پھر آپ سے سوال نکالیں گے اب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بیان کرتے ہیں حضرت عمر کے حدیث ہے جناب اور صحیح بخاری کی بھی ہے پھر کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم امت تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی ابتداء سے خبریں دینی شروع کی حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہلد وزق اپنے ٹھکانے میں داخل ہو گئے جس سے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا ہو جس نے بلا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ کہا ہو کہ میری شرک میں متلا ہوگی اور ہم قبر فرض بن جائیں گے تو کسی صحابی کا کوئی کول تو لے, لے کر بتا دینا امید. کوئی ایک صحابی کا کول تو ہمیں مل جائے نا جہاں ہم کہیں کہ جناب کوئی ایک مطلب کوئی حوالہ مجھے بتا دیں ان سے سوال کریں آپ کہ جو دو سو سال کی تاریخ میں مجھے ایسا مسلمان بتائیں جو, جو شرک کرتا ہو بتائے نا مجھے بتائے مطلب کوئی میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ضعیف حدیث ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تاریخ ہے تاریخ کو میں نہیں مانتا کوئی بات میں نہیں کروں گا مطلب موضوع مرفوع کوئی حدیث مجھے بتا جناب بھائی السلام علیکم جی السلام علیکم جزاک اللہ ماشاء اللہ آپ نے کافی باتوں کو کلیئر کر دیا ہے اچھا ابھی میں نے وہ جو ٹرانسلیشن جو اس نے لکھی تھی امام حجر اسکلانی کی دیوالیری انگلش بھی اتنی اچھی نہیں ہے مگر اگر اس کو صحیح لبی ہی اس میں کچھ ایسا تو نہیں لکھا کے لئے صحابہ کے ہے نہ اس میں یہ انکار کیا گیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ امت کے بارے میں نہیں ہے سامو بھائی کیا میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو ذرا یس yes نو لکھ دیں جی اچھا تو ایک اور بات اس نے یہ اس دیوبندی نے یہ لکھا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ اس میں یہ جو حدیث ہے اس میں امت کا لفظ نہیں آتا اس میں تم کہا گیا ہے تو اس لیے یہ صحابہ کو اس لیے اس کا مطلب سے صحابہ کے لئے ہے تو کچھ مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ کہاں ہیں کون سی ہیں کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں بھی وہ جو دیوبندی نے کہا تھا مطلب یہ جو اس کا لاجک ہے بڑا ہی تھرڈ کلاس قسم کا ہے مگر چلیں جو بھی ہے تو اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں اس کو اب ایسی احادیث جن میں تم کا لفظ آیا ہے مگر وہ ساری امت کے لیے کی جاتی ہیں جیسا کہ مثال کے طور پہ مجھے اصل میں یاد یادداشت میری اتنی اچھی نہیں ہے تو میں صحیح طرح یاد نہیں رکھ پاتا مگر ایک ایسی حدیث بھی ہے جس میں کہا گیا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو خوش اخلاق ہو یا اس طرح کی کچھ تم میں سے سب سے اچھا ہے یہ جو الفاظ کچھ احادیث میں آئے ہیں میں اس کو وہ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اب تم بتاؤ کہ یہ جو احادیث ہیں یہ کیا صرف صحابہ کے لیے تھیں یا یہ ہم مطلب جو امت ہے ان کے لئے بھی ہیں مگر مجھے صرف وہ جو احادیث ہیں نا وہ مجھے ابھی ملی نہیں ہے میں آج شام کو میں ڈھونڈتا رہا ہوں یہاں پہ آنے سے پہلے انٹرنیٹ پہ میں ڈھونڈتا رہا ہوں مگر فی الحال مجھے نہیں ملی تو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی احادیث ہیں ریفرنس وغیرہ تو آپ پلیز وہ بھی ذرا بتا دیں تو آسانی ہوگی مجھے تو مائک آپ لے لیں تو جتنی انفارمیشن آپ نے ابھی تک دی ہے اللہ آپ کو اس کا عجر دے ہاں جی عثمان بھائی ٹھیک ہو تو اللہ آپ کو جزاک اللہ میں بھائی لگتا نماز پڑھنے چلے گئے ہیں چلو یار نماز کے بعد تو آئیں گے نا عثمان نہ کیا کرو یار اچھی بات نہیں ہے اور کوئی ہے جیسے میں آج جمعہ پڑھنے گیا تھا تو مسجد بہت فل تھی اللہ کا شکر ہے کرسمس کی وجہ سے چھٹی تھی آج تو مسجد بہت فل تھی تو مسجد کا جو بڑا حال ہے وہاں مجھے نئی جگہ ملی میں آگے والی جو لائبریری ہے سمجھ لے وہاں تھا میں تو اتفاق اتفاقن ماشاء ماشاءاللہ وعلیکم السلام عثمان بھائی منتظر نظر کیا حال ہے آپ کی ٹھیک ہے تو اتفاقن میری نظر وہاں ایک کتاب پہ پڑی جس کا نام ہے تاریخ نجد و حجاز تو میں لے کے آیا ہوں تو انشاءاللہ وہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا تو اسے امید ہے کہ میرے علم میں کافی اضافہ ہوگا اس میں, میں نے تھوڑا سا میں نے تھوڑا سا دیکھا اس کے اندر تو وہاں پہ جو نزدی ہے اس کی کچھ جو بیانات ہیں اس کے جو کچھ عبارتیں ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے تو انشاءاللہ شاء سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا یہ امید ہے <coughs> عثمان اتاری ویسے میں اتنی دیر میں کھانا کھا لیتا ہوں تو سامو بھائی بھی آ جائیں گے تو ان شاء اللہ پھر باقی بات کریں گے السلام علیکم